نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل لہو و من فلا عادی لہو نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا أهم ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد ورسوله لنو بلاہ بسم رسولی الرحمن تو لتؤمنوا و ورسوله وتعزروه وتوقروه سب وَتُصَبِّحُوا بُقْرَتَهُمْ وَأَصِيلَهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْلَمِينِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا یا یا نبی بندہ امت احمد نبی دوستار چار یارم تابا دلی مذہب حنفیہ دارمت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بلی صدی کک سے حسن کمال محمد است فاروق جاو جلال محمد است عثمان شمع جمال محمد است حیدر بہار محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامی نے محترم میں سالانہ بڑی گیارہویں شریف کے موقع پر کراچی حاضر ہوتا ہوں حضرت قبلا علامہ مولانا پیر غلام ہوس بغدادی صاحب کی دعوت پر ابھی آنے کا سبب جو ہے وہ عالم ربانی یادگار اسلاف پیرِ طریقت پیرت مسلح کے اعلیٰ حضرت کے غیرت مند ترجمان حضرت کے پیر سید شاط راب الق صاحب نبر اللہ عمر قد کے سانیہ ارتحال پر حاضر ہوا ہوں اللہ رب العالمین آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کی دینی خدمات جو ہے انہیں قبول و منظور فرمائے اور آپ کے متعلقین متوسلین محبین مریدین سب کو یہ عظیم سانحہ برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آپ کی سلمی اولاد اور روحانی اولاد کے ذریعے تعصب قیامت آپ کا فیض جو ہے وہ جاری اور ساری اللہ تعالی فرمائے مجھ سے پہلے حضرت قبلا پیر علامہ سید محمد زمان شاہ صاحب کتاب فرما رہے تھے میں بھی جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے حضرت خبیب بن ندی پر بڑا ظلم ہوا بڑا ہی ظلم ہوا آپ پر صحابی رسول پر آپ نے تختہ ادار کے اوپر ایک ترانہ پڑا جو حدیث کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں موجود ہے جب آپ کو مشرقین مکہ نے قید کر لیا اور پھر آپ کو پھانسی دینے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا آپ نے تخت ادار پر یہ ترانہ پڑا لمال یا اللہ انہوں نے تو بڑے بڑے لشکر جمع کر لیے اور میرے لیے پھانسی گاٹ جو ہے اس کو تیار کر دیا اور ہر ایک کے منہ سے اور عمل سے میری دشمنی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے انہوں نے تو بچوں کو بھی جمع کر لیا عورتوں کو بھی جمع کر لیا اور آپ کا جسم جو ہے انہوں نے کاٹنا شروع کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام والسلام کے ایک غلام پر ساری وہ دشمنی نکال رہے تھے تو آپ نے اس موقع پر بھی فرمایا فَلَاَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّهَنْ وَلَا جَزَنْ إِنِّي الٰلَّهِ مَرْجَئِ یا اللہ تو گواہ رہنا ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے میں کبھی سر نیچے نہیں کروں یا اللہ تو گواہ رہنا اور نہ ان کے سامنے میں ہائے ہائے کروں گا کیوں میرا جسم کٹ گیا اب میری آنکھ نکل گئی اب میرا کان تم نے کٹ دیا اب تم نے میرا ناک کاٹ دیا ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا یا اللہ تو گوا رہنا فقت بد دہ میں اللہ انہوں نے تو میرا سارا جسم ہی کاٹ دیا اب زندہ رہنے کی امید بھی ختم گئی کیوں شاہ صاحب دنیا سے تشریف لے گئے تو پیچھے شاہ صاحب فرما رہے ہیں ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں بالکل اس میں بات بھی یہی ہے لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جس عقیدے پر رہے اسی عقیدے پر دنیا سے تشریف لے تو حضرت پھانسی کے پھندے پر تختے پر یہ بات کہی فرمایا مسلمان یا اللہ تو گوارا انہوں نے میرے جسم تو کاٹ دیا لیکن مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں دائیں گرتا ہوں یا بائیں گرتا ہوں اس لیے کہ میں دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو کر دنیا سے جا رہا فی ذات اپنے مشرقین مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے میرا جسم کاٹ دیا اور تم نے اپنے تمام جو مقتولین تھے مجھ ایک سے بدلہ لے رہے ہو اور مجھے دنیا کا تمہار جو ہے وہ ظلم سہنے پر مجبور کر رہے ہو ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ تاریخ میں اتنا بڑا ظلم کسی پر نہیں ہو جو حضرت خبیب بن عدی پر ہو. لیکن آپ نے بھی نہیں کی پانچ منٹ کی تکلیف آ جائے تو بندہ کہے پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا پتنی کون سا گناہ ہو گیا ایک بات میں کرنے لگا ہوں بڑی توجہ والی جنگ یرموک موک میں سو بدری صحابہ بھی تھے بھی تھے حافظ بھی. اسلام کو ضرورت پڑ گئی نابینا صاحب بھی چلے گئے کٹے ہوئے ہاتھ حضرت عمر بن بھی چلے گئے ایک ہاتھ اور باپ جو ہے جنگ ماما میں دے آئے باپ وہاں شہید ہو گئے ہاتھ بھی آپ کا کٹ گیا پھر جنگ یرموک میں اسلام کو ضرورت پڑ گئی وہاں بھی چلے گئے اور تیئیس سو کے قریب صحابہ اور تابین وہاں نابی نے ہوئے اس کو یوم ال بھی کہتے ہیں. نابینا ہونے کا دن اچانک چلے گے جنگ یرموب میں میرا ایک بہت بڑا سوال ہے اپنے سے بھی اور آپ سے بھی صحابہ بدر میں بھی گئے اوت میں بھی گئے ہن میں بھی گئے تبوب میں بھی گئے خندق میں بھی گئے موریسی میں بھی گئے بنی مستلق میں بھی گئے زی کرت میں بھی گئے سب جگہ گئے لیکن آخر میں پھر نابینے بھی ہو گئے کسی صاحبی نے نہیں کہا یا اللہ تیرے نبی کی اتنی خدمت کی آخر تُو نے بھی نبی کر دی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی دین کا کام کیا اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ گئے تھے دیکھتے ہوئے اور واپس آئے تو لوگوں کے ہاتھ پکڑ کر گھروں میں داخل ہوئے آنکھیں جو نہ رہی یہ شہادت اقبال کر اندر لاہوری کہتا ہے یہ شہادت کا قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان تو اسلام کی خاطر تکلیف تکلیف نہیں ہے تکلیف تو وہ ہے جو جاتے جاتے بندے کی شوگر لو ہو جائے اور بندہ مر جائے جاتے جاتے بلڈ پریشر ہائی ہو گیا بندہ مر گیا پھانسی کے پھندے کے اوپر لب بیک کہتے ہوئے جانا یہ تکلیف نہیں ہے یہ تو پوری امت کو اٹھا کر ممتاز چلا گیا یہ تکلیف نہیں ہے تکلیف تو وہ جاتے جاتے ڈاکٹر نے کہا تو یہ اس کو لے یہ تو راستے میں مر مر چکا تھا تو وہ بھی گیا جس کو راستہ بھی پہنچ سکا ڈاکٹر نے کہا یہ تو آدھا گھنٹہ ہو گیا اس کی موت واقع ہو گئی مر وہ بھی گیا اور دنیا سے ممتاز بھی گیا اس کا محلے میں بھی پتا کسی کو نہ چلا اور ممتاز جب گیا پوری دنیا کو پتا چلا غلام رسول جا رہا ہے آج کے مستقبال یہ لبیک کے نعرے کے اندر یہ پختگی اور یہ ولولا یہ تن تنا اور یہ صحر انگیزی یعنی جادو یہ نعرہ ایسا ہے کہ جو سنے سنتا ہے تو پھر پریشان بھی ہوتا ہے جو غیر ہوتے ہیں اور جو عاشق ہوتے ہیں وہ آدھا گھنٹہ بھی لگائیں تو وہ کہتے ہیں ابھی ہاتھ ابھی, ابھی ختم کر دیا ابھی تو جاری رہنا تھا چاہیے اور یہ نعرہ اتنا پکا کر جانا ہے اتنا پکا کر جانا ہے کہ جب سارے منہ کے اوپر مٹی ڈال دیں اور مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ اور عمر بھر کی دوستی کا یہ سلا دینے لگے جب یار بھی مٹی ڈال دے رشتہ دار بھی مٹی ڈال دے بیٹے بھی مٹی ڈال دے بھائی بھی مٹی ڈال دے اور آنا وہاں رسول اللہ نے ہے. تشریف وہاں رسول اللہ نے لانی ہے تو اتنی محبت کر کے ضرور جانی ہے کہ اعلی حضرت بریل بھی فرماتے ہیں کہ لاہد میں اشک رخے شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے آپ نے جب مٹی ڈال کر آ جانا ہے تو وہاں تشریف رسول اللہ نے لانی ہے اور پھر جب یہ نارا بن دیکھے سینے چاک کر رہا ہو بن دیکھے ابھی تو جلک بھی نہیں دیکھی تو جب رسول اللہ کا چہرہ انور سامنے ہو بن دیکھے آپ جو ایسے کر رہے ہیں تو جب چہرہ انور پر نگاہ پڑے گی تو پھر اس وقت کیا کیفیت ہوگی اور لبیک کا انداز کیا ہوگا پھر اس کے بعد فرشتوں نے پوچھنا کیا ہے بس اسی کے لیے یہ ساری محنت ہو رہی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے کچھ بھی مقصد نہیں ہے ایک ہی مقصد ہے کائنات میں حضور کے غلاموں کا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور پھر مرنے کے بعد آنکھ کھلی تو کیا کھلی اس وقت آنکھ کے کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. آج ہر یہ کان یہ زبانیں ہر طرف سے بند کر کے ایک ہی بات کرو کہ لوگ کہیں اور کیا بات کرو نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے رسول اللہ کے مبارک ہاتھ کیسے تھی حضور مسکراتے کیسے تھے رسول اللہ چلتے کیسے تھے نبی علیہ السلام بیٹھتے کیسے تھے حضور بدر والے دن کیسے چلے فتح مکہ والے دن حضور ارفی پر طواف کیسے فرما رہے تھے مولا علی کو جب کاندھوں پر اٹھایا تو علی مرتض کیا کہنے لگے حضور اجازت ہو تو عرش ال کو ہاتھ لگا دو یہ اسی کام کے لیے اتنی محبت حضورﷺ سے ضرور کرنی ہے میری بات ختم ہے اتنی محبت رسول اللہ سے ضرور کرنی ہے کہ قبر میں بھی رسول اللہ فرما دیں یہ آپ نہیں ہے عوضِ کوثر پر بھی حضورﷺ فرما دیں اس نے میری خاطر بڑے دکھ اٹھائے اس کا اس وقت پھر جس کو دکھ والے کو صلح مل رہا ہو منتاز کو بلائے جا رہا ہو اور میں اور آپ مو اٹھا کر کھڑے ہوں تو میری آنکہ فرما ہے کیوں پریشان ہو کام تو ممتاز نے کیا تھا تم اس کے ساتھ کھڑے بھی نہ ہو سکے ہنسی تو اس نے جیلی جیلے تو اس نے جیلی اس کے بارے میں کلمہ خیر بھی نہ کہہ سکے اس لیے آج لے ان کی پنا آج حضور سے پیار کرنا ہے عشر میں بھی کہ میری خاطر بڑی بڑے دکھ جیلے تو نے میری خاطر بڑی بڑی دشمنیاں مول لی آج آجا آگے آ اور آگے آجا یہ نہ ہو کہ پھر منہ اٹھائے کھڑا رہے کوئی پوچھے بھی نہ کہ پیاس لگی ہے تو پانی پی لے اس لیے یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا کی بات میرے آقا مولا کی بات کرے بس جب حضور کی بات ہو جائے گی توشمی نیچے کھڑے ہوں گے بلال کافی کی چھت پر ہوں گے جب حضور کی بات ہوگی تو ساما بن سیز حضور کے پیچھے سواری پر بیٹھ ہی جائیں ایک لاکھ چوبیس الدان کے موقع پر نیچے چل رہے تھے غلام اور لانڈی کے بیٹے حضور کے ساتھ بیٹھے تھے اقبال بولیا دو دومن... میں اقبال اور عالیٰ حضرت کا شعر پڑھ کے دونوں نے ایک ہی بات کی عالیٰ حضرت فرماتے ہیں آسائے کلیم اجدہائے غزب تھا اور گروں کا سہارا آسائے محمد <متصفح> اور اقبال کہتا ہے وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن ہوتا ہے <متصفح> آخر کا